أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه صفه 204 وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشار من شيء قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَلِّ النَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسًا تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَفِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي يَلْعَبُونَ و ماہ قدر اللہ حق قدری اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا ادقال و جب انہوں نے کہا ما انضر اللہ اعلیٰ باشارمنشی کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا کلب کہہ دیجیے من الكتاب جاء به ان نورا نورم واس <تصفح> وہ کتاب جو موسا علیہ سلاۃ و لے کر آئے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی وہ کس نے اتاری تج قراتیسا تم اسے چند برف بناتے ہو تم دونا و تم اسے ظاہر کرتے ہو چند ورت اور بہت سے تم چھپا لیتے ہوم وال تم والا آبار کم اور تم وہ کچھ سکھلائے گئے ہو جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا قلعہ کہہ دیجیے کہ یہ سب اللہ نے ہی کیا ہے سلمون پھر انہیں چھوڑ دے کہ اپنی فضول بحث میں کھیلتے رہے اللہ سلحان تعالیٰ نے یہ کتاب یہود کو کیا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغض اور عناد کی وجہ سے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کچھ بھی ناظر نہیں کیا یعنی بشر پر وہی نارل کرنے کا وہ ویسے ہی انکار کر بیٹھے کلی طور پہ حالانکہ یہ ایسی حقیقت کا انکار تھا جسے وہ خود مانتے تھے کیونکہ ان کا اعتقاد اور یقین اور ایمان تھا کہ موسا علیہ سلاط وسلام پر اللہ نے وہی نادل کی ہے اور موسا علیہ السلاط والسلام کا وہ نثر بھی بیان کرتے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 اور اللہ بشر کوئی ناگر نہیں کرتا تو بتاؤ کہ موسا علیہ السلام کو جو تورات ملی وہ کس نے دی اگر یہ اللہ کی طرف سے ناگر کردہ نہیں تورات تو پھر تم اسے سنبھال سنبھال کے کیوں رکھتے ہو اور اس کو تم نے تجرہ ہو کرا ورقوں میں تقسیم کر رکھا یہ بھی یہودیوں کی ایک چال تھی وہ اس طرح کتابی شکل میں تورات پوری نہیں رکھتے تھے بلکہ الگ الگ اوبات میں الگ الگ ورکے جس کی ضرورت ہوتی ان کو وہ نکال کے لوگوں کو دکھا دیتے باقی چھپا کے رکھتے اپنے پاس تاکہ وہ ساری لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی تو باقی حکموں کا بھی پتہ چل جائے گا اور ہماری بےمانیوں حکم دوریوں نافرمانیوں کا بھی پتا چلے گا اور ہمارا پردہ جو تو میں اللہ نے فاش کیا ہے وہ لوگ بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں اور تورات کے وہ احکامات جو ہم نہیں مانتے لوگوں پر تورات کو ہجرت بناتے تھے کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے اللہ کی کتاب میں ہے اور جو خود نہیں مانتے اللہ کا حکم اس کو چھپا کے رکھتے تھے اس لیے انہوں نے اس کو ورکوں میں الگ الگ رکھا ہوا ہوتا تھا اکٹھی کتابی شکل میں اس کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے تو اللہ نے سوار کیا کہ وہ کتاب جو میں نے ناول کی تھی موسا پر تورات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 اور کچھ حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا اپنی خواہشات کے مطابق یہ سب کچھ اس بات پہ دلالت کرتا ہے اور تمہارے لیے یہ ہجت ہے اللہ کی طرف سے یہ نادر شدہ کتاب ہے اگر ایسا نہ ہوتا اگر کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو ایک تو بات یہ ہے کہ تمہیں پھر اس کو یوں سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان کی تصنیف ہوتی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 کہ آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ موسا علیہ السلام وسلام پر تورات اللہ نے نازل کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو علوم و معارف ملے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ یہ سب کچھ وہی کے ذریعے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروی کے نازل ہونے کا انکار ممکن ہی نہیں رہتا وہ کتاب مبارکن اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ مبارک ہے بڑی برکت والی ہے دہی اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے والی تم ذرا امل تاکہ آپ بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں و الدینہ یقمین بالآخراتی یقمینبی اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان راتے ہیں وہ ہم علامتی دون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں نوازوں کی حفاظت تو یہ بھی اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے اپنے سے پچھلی کتابوں کی تو انجیل و ضبور کی تصدیق کرتی ہے یہ ہم نے نازل اس لیے کی ہے تاکہ آپ اگ القرا بستیوں کے مرکز کو ڈرائیں یہاں مکہ کو اللہ سبحانہ نہ ہوا نے ام القرا قرار دیا ہے تمام تر بستیوں کا مرکز بستیوں کی جاڑ تو یہ تو مسلمانوں کی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 اور پاکستان مائنس ٹو دو گھنٹے پیچھے یہ ایک فطری ترتیب ہے اللہ سمخانہ ہوا تعلیم جو مسلمانوں کی سستی کی وجہ سے چھین گئی اور لوگوں نے اس کو سنبھال لیا اسی طرح دن رات کا جو اس کا حیور ہے وہ بھی ام کنا اس کا مرکز جس کو اللہ نے بستیوں کا قرار دیا ہے اور آج یہ زمین پر تحقیق کرنے والے سائنسدان کو بھی مانتے ہیں کہ پوری زمین روح ارض کا جو مرکز ہے وہ مکہ تل مکرانہ ہے لیکن مرکز کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ مسلمانوں کی سستی کی وجہ سے چھن گئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پہ صرف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 وہ اس لیے کہ آپ چلو کمی نقشہ جو پوری دنیا کا ہے اس پر نظر دوڑائیں ساری لائنیں اس میں سیدھی ہوتی ہیں ایک لائن ہوتی ہے جو ذرا ٹیڑی سی ہوگی گزرتی ہے وہ ٹائم لائن ہے ڈے لائن دن کو تقسیم کرنے کے لیے کیونکہ سورج اور چاند کی گردش یہ تو مسلسل جاری ہے دن رات میں تو مسلسل آتے جاتے رہنا ہے آپ کو زمین پر کوئی ایک نقطۂ آغاز مقرر کرنا پڑے گا ایک نقطۂ آغاز کہ یہاں سے دن کا آغاز ہو اور پھر دوبارہ یہیں پر آ کے دن کا اختتام اور رات کا آغاز ہو وغیرہ تو دن پوری دنیا میں ایک ہی دن رہے ہمارے پاس رات ہے تو یہ رات مسلسل چلتی جائے گی حتہ کہ گھومتے گھماتے دوبارہ ہمارے پاس آ جائے دیتا. جہاں دن ہے تو وہ دن مسلسل چلتا جائے گا گھومتے گھماتے دن آتا جائے گا وہ ایک ہی رہنا ہے لیکن آپ کو نقطہ آغاز متعین کرنا پڑے گا کہ جب اس مقام پہ سورج طلوع ہو تو یہاں سے دن کا آغاز ہوگا اور جب دوبارہ سورج یہاں پہ آئے گا تو اگلا دن آئے گا تو یہ ام القرا یہ حیثیت مقصد المکرما کی ہے تو بہرحال دنوں کا جو نظام ہے وہ سمندروں کے حساب سے اگر تقسیم ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو گھنٹوں کا نظام ہے وہ ام القرا کے حساب سے ہی ہونا چاہیے سمندر کا یہ فائدہ کے درمیان میں وہ ایک بہت طویل سمندر ہے سوائے چند ایک خشکی کے ٹکڑوں کے باقی ساری جگہ وہ سمندر ہی سمندر اے رہتا ہے اس پوری لائن پر تو وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں دن کا جو تغیر ہے وہاں سے اس کو نقطۂ آباد بنا ہے لیکن جو وقت کا تغیر ہے اس کے لیے ام القرا کو مکت المکرہ کو مرکز ہونا چاہیے اور یہ جو تقسیم ہے دن کے بارہ گھنٹے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 صبح سے شام تک بارہ سات پورے دن میں تو انہیں کے حساب سے بارہ گھنٹے بنائے تو یہ سارا نظام مسلمانوں کا ہے وقت کی تقسیم کا لیکن وہ سستی کی وجہ سے نکل گیا تو ام قرآ پستیوں کا مرکز اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالی نے اسے مکہ کل مکرمہ کو قرار دیا ہے کہ تاکہ آپ ام قور یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں وہ منحا جو اس کے آس پاس رہنے والے عرب کبائر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 حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی ومن بالا سا انزلوا مثلها انزل الله اور وہ کہ اس نے کہا میں بھی اسی طرح کی کوئی چیز اتاروں گا جو اللہ نے اتاری ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت اور کاش کے آپ دیکھیں جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں والملائکۃ باسطو ایدیہم اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اخرجوا انفسہم اپنی جانوں کو نکالو الجاب آج تمہیں زندت کا عذاب دیا جائے گا، بما تم تم کہتے تھے دستکب رون اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے اس آیت میں اللہ سکھانا ہوا تعالیٰ نے تین لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے دوسرا وہ جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف بھی وہی کی گئی حالانکہ وہی اس کی طرف کی نہیں گئی ہوتی نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور تیسرے گول جو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے وحی نازل کی ہے اس طرح ہم بھی نازل کر سکتے ہیں تو ان تین لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن جیسا کلام پیش کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں جیسے مرری کا چوری کر کے جبید نام نے بھی پیش کرنے کی کوشش کی تھی یا جس طرح یہ الفرقان الحق کے نام سے امریکیوں نے قرآن بنایا تھا کرتے ہیں ایسا جیسے راہدیوں نے کئی صورتیں بنائی ہوئی ہیں سورت الفلایا سورہ نورین ایک نے تی نے بد نے کتاب لکھی ہے اور اس نے سارا زور اس بات پر دیا ہے کتاب کا نام رکھا ہے فصل الخط اس باتی تحریفی کتاب رب ال رب الرباب یعنی ربوں کا رب یعنی اللہ سبحانہ خانہ ہوا تھا نادل کردہ کتاب میں تحریف کو ثابت کرنے کے لیے فیصلہ کن بات یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے نام ہے کئی لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہے اور اس نے پھر کئی اپنی طرف سے سورتیں اور کئی آیتیں بنا بنا کے داخل کی ہی ہیں کہتا ہے یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن صورت حضاف کہتے صورت بکرا سے بھی زیادہ لمبی تھی اس طرح کی کئی باتیں اور پھر اپنی طرف سے بناتے ہیں اور وہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ اللہ حالانکہ وہ ہوتا نہیں اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اللہ کی نازل کرتا کلام جیسی کلام نازل کرنے کا دروازہ کرنے والا اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار جس طرح یہ حسینا قذاب اسود عنسی ترحم حسنی اور یہ ہمارے یہ سلمان رشدی موجودہ دور کے اور قریب مرزا و قادیانی یہ سارے ان تین لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ تین لوگ ہیں ان کے لیے پھر تین طرح کی صدایں ذکر کی پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ یہ ظالم ہیں انہیں کہا بل اترا اس ظالم نہ غمرات موت ظالم جب موت کی سکارات میں ہوتے ہیں نزا کی حالت میں ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ فرشتے باسطو عیدی اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خرید اپنی جانوں کو نکالو یعنی موت کے وقت فرشتے کے اوپر سختی کرتے ہیں اور تیسری فرمایا الما تجھ عذاب الہون ہوں آج تمہیں رسوا کم عذاب دیا جائے گا دلت آمیز یہ تین سزائیں ان تین طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھ کی پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل ملائی کا فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت آنے والا فرشتہ ایک نہیں زیادہ ہوتے ہیں بل مداحی کا تو, تو فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں اخری خریدو اور پھر فرمایا الجن اگاول ہوں جس دن وہ روح نکال رہے ہیں اسی دن الما تجھ زون آج ہی تمہیں رسبا کن زندت آمیز عذاب دیا جائے آپ چاہے روح قبض کرنے کے بعد مردہ آدمی زمین پر پڑا رہے دفنایا نہ جائے کئیوں کی ڈیڈ باڈی کئی کئی دن سرد خانوں میں پڑی رہتی ہے کئی گھر میں ہی برف لگا لگا کے رکھ لیتے کہ کل دفن کریں یہ فلانا آ رہا ہے اس کا انتظار جس دن بندے کی موت واقع ہوئی ہے اسی دن اس کو آزاد ہوتا ہے اگر وہ آزاد کا مستحق ہے تو تج زون اگابل ہوں اسی دن اداب قبر کی ابتدا ہو گئی وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی بندہ پانی میں ڈوب گیا مر گیا اس کو قبر ملی نہیں اسے ادا قبر کیسے ہوگا جل کر راکھ ہو گیا اسے ادا قبر کیسے ہوگا جنیدے کھا گئے اسے ادا قبر کیسے ہوگا تو یہ تو سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے تمہارے نظر نہیں آتا عذاب ہوتا ہے تو جسم اغا ہے اللہ سبحانہ و تو کا اصول کیا ہے فاق بات مرنے کے فوراً بعد بندے کا جسم جہاں پہ بھی ہے وہی اس کے لیے قبر ہے چاہے وہ چار پہ پہ پڑا ہے چاہے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے چاہے وہ رات بنا ہوا ہے چاہے جانوروں کے پیٹ میں ہے چاہے اس کے چیٹرے بکھر گئے ہیں بم بلاسٹ ہوا کیما کیما ہو گیا سارا جسم جہاں پہ بھی ہے وہ اس کے لیے قبر ہے راکھ بن گیا تو جسم تو ہے ہی نا گوشت کے بجائے راکھ کی صورت میں قبر میں جب نیا مٹی کے ساتھ گڑھ سڑ کے مٹی ہو گیا ہے تو صحیح نا جسم چاہے وہ مٹی ہو گیا اور پھر عجب زنگ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو آخری سرا ہوتا ہے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 مرنے کے بعد بندہ جہاں بھی ہے وہ اس کے لیے قبر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ال یوما تجھ زون تمہیں رسوا کو نہ دیا جائے گا یہ نہیں کہا کہ الوما تجزاں اج سادو کم کہ تمہارے جسموں کو عذاب دیا جائے گا یا تمہاری روحوں کو دیا جائے گا یہ نہیں کہا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 لگزری لائف گزارنا تکبر نہیں تکبر کیا ہے بطر الحق وغمت الناس لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے جو حق بات نہیں مانتا وہ متکبر ہے جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے وَلَقَدْ فَرَ كَمَا أَوَّلَ مَرَّا اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے جس طرح کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ کچھ ہم نے تم کو دیا تھا تم اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو و را مرکم شفا اکم الدین زن تم اللہ فی شرا اور ہم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 یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے کدھر گیا سب گم ہو گئے یہ انہیں ڈانٹنے کے لیے کہا جائے گا اور جو تمہارے گمان تھے وہ سارے گمان ٹوٹ گئے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں بچ نہیں سکو